اِس الرحمٰن الرحمن الرحیم اللہ علیہ پاک مثلاً شاہ صفی تمام کے قرآن الصمین کو ندا تھا محسن عید السلام کرتے ہیں فضلِ علمِ سلسلے درس کتاب صفین میں سے درس نمبر تیس سالوں کی مبارکانہ تبو پہنچانے کی شرح حاصل کروں مجموعی درس چھسٹھ ہے تین رسالوں کا سعدات نامہ اروئن سے فضل المن اور سبین میں سے تو اس مبارکس میں کتاب میں سے عدیث نمبر پچپن اور چھپن کے تجمہ آپ کے مبارک خانوں پہنچانے کا شرف حاصل کروں رہا ابن عباس ابا اللہ اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کالقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وَََََََََََ وسلم نے فرمايايايايايا کليماتُ الطى تلقع آدم ربى فطاب عليِ عالم علیہ السلام كا جب بحث نکالا گیا تو کتنی بعض روایت کے مطابق چالیس سال میں مطابق تین سو سال تک آپ روتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں فریاد کرتا رہا کہ آپ کی توبہ قبول کیا جائے لیکن قبول نہیں تاخیر ہوئی تو اللہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے کچھ کلمات سیکھا اور ان تلمات کے وسیلے سے اللہ کی درگاہ میں دعا فرمایا تو قبول فرمایا تو وہ دعا وہ کلمات کیا تھی چنانچہ سر بکرا میں ہیں آدم نے جب اللہ سے کچھ کلمات سیکھا ان کے ذریعے سے اللہ کی درگاہ میں دعا کیا تو وہ دعا قبول ہو گیا تو وہ کلمات جو اللہ سے سیکھا تھا وہ کیا تھا اس سلسلے میں فرما رہے ہیں تو قال رسول اللہ صلی السم پیارے نبی نے فرمایا کالمات اللطی وہ کلمات کے تلقہ آدم میں رب ہے وہ کلمات جو آدم علیہ السلام نے رب سے سکھایا رب سے رف سے لے لیا بھتا والے اور ان کلمات کا وصلہ دے کر اللہ کے درگاہ میں دعا فرمایا تو اللہ نے آپ کے دعا قبول فرمایا وہ یہ ہے خالہ تعمیر جی نے فرمایا صالح آدم علیہ السلام نے اللہ کے درگاہ میں یوں سوال کیا دس پہ دعا ہو گیا سوال کیا کہ پرور دغارہ بحق محمد محمد والین و فاطمۃ والحسن والحسین پرور دغارہ بحق محمد صلی اللہ وسن وبہ قلعین علیہ السلام و فاطمہ علیہ السلام علیہ و علیہ وسین علیہ السلام ہاں اس کے بعد جو ہے وہ توبہ لے یا کہ اللہ میرے توبہ قبول فرمائے فرمایا کہ آپ نے دعا کیا تو فتح بالے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمایا ہاں جی تو یہ دعا تھا کہ جس میں آدم نے پنجن پاک کا وچھلا دے کر اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے دعا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول حرمایا تو عزائن گرامی یہ وظیم ہستیاں جن کو وصلہ قرار دینے سے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور یقیناً جو یہی ہستیاں اللہ نے وسیلہ عجابت دعا قرار دیا ہے یہی ہستیاں واسطہ فیض بندے اور اللہ کے درمیان بھی قرار دیا ہے تو یہ اس کائنات کے چنے ہوئے اور منتخب عظیم ہستیاں ہیں اور ہم رہنے چاہے کی یہ ہمیں یہی عاقدہ رہنا چاہیے کہ یہ ہستیاں اللہ تعالیٰ کے نہایت معزز اور مکرم ہستیاں ہیں جن کو انبیاء الہی نے بھی ہاں جی اپنی دعاؤں میں وسیلہ قرار دے دیا اور اپنی مشکلات اللہ نے ان عظیم ہستیوں کے تو سے سے مشکلات حل فرمایا ایسے ہی عدیث نمبر چھپن جو ہیں یہ خلانی پاک کی جو آیت ہے یا اور رسول بل ما ضلع لے کے میں رب لگ والی آیت ہاں جی یہ میچرائی معاہدہ میں میرا حبیب آپ پہنچا دو وہ چیز جو اللہ کی طرف سے آپ پہ نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے کہ وہ یہ کون سا حکم تھا جو اللہ نے پیرے نبی کو پہنچانے کا حکم دیا ہاں جی تو اس سلسلے میں چونکہ مبصرین مختلف قول امیر کبیر علیہ رحمٰن جو ہے اس حدیث کو نقل فرما کے ہمیں عیسات کی تفسیر سے پردہ ہٹا رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے پیغمبر کو فرمایا کہ میرا حبیب وہ چیز جو آپ پر نازل کیا گیا عرب کی طرف سے اس کو پہنچاؤ اس سے ملاقات علیہ السلام کی ولایت اور علیہ السلام کے فضائل پہنچاؤ امت کو ہاں اسی لیے رسول اللہ فی محراب پر آپ خاطر میں کھڑے ہاں جی ایک چوبیس ہزار کے مجمع میں آپ محراب پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے وہاں پر منکنت مولا فاض علی مولا کہ, کہ امت کو السلام کے مقام و منزلت اور رسول اللہ کے بعد امت کا مولا اور سرپرس اور امام کو اقوام نے اعلان فرمایا تو یہ حدیث برّہ سے نقل کرے امیر کمبیر ان برہ بھی ناذب سے عاصب سے ہی قولی تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بہارے میں یہ حدیث ہے کہ یا یوہر رسول رسول بلک یا آپ پہنچا دے یعنی سرمایہ دہم یا وہ چیز جو انج لیکن جو نازل کہے گئے کہ آپ پر امیر رب بیگا آپ کے رب کی جانب سے تو اس سے وہ جو آپ پر رب کی جانب سے نازل کیا وہ پہنچا دیں سے کیا مراد پہنچانے کا حکم تھا اے بل اے میرا بے پا پہنچا دے من فضائل علی علیہ السلام کے فضائل کو پہنچا دے امت کو کہ امت کے لیے علی کی اہمیت کتنی ہے علی کی ضرورت کتنی ہے امت کو علی کے ساتھ کیسے پیش آنے چاہیے علی امت کا امام ہونا ولی ہونا یہی ہے یہی فضائل پہنچانے کا حکم تھا یہی مقام و منظر پہنچانے کا حکم تھا تو جب تو یعنی تو شادی میں بلسمرات بل, بل من فضائل علیہ جو کہ نز لس غازی رقم کی یہ یاد اور یاد جو ہے اور یاد نازل ہوئی غازی رخم میں علیہ السلام کے فضائل اور علیہ السلام کے ولایت کو پہنچانے کا جب یاد نازل ہوا فقاطہ و رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو ہے وہ اونٹوں کے پالان سے ایک محراب اور کو تشکیل دے کر آپ اس پر تشریف فرما ہو خطبہ دیجیے کالا اور فرمایا منقن تو مولا و فاض علی اے میرا صاحب جس جس کا میں مولا ہوں مولا سر سرپرست ہوں ولی ہوں فاض علی مولا اس اس کا علیہ السلام مولا کے بعد ہاں اور اس طرح علیہ السلام کی ولایت کا رسول اللہ کے واد سمت کا سرپرست ہونے کا ہاں جی امام ہونے کا آپ کو نے اعلان فرمایا کیونکہ شاید میں اس شادی سے پہلے بھی خود بے قدر میں یہ ہے پیار رسول نے امت سے یہی حل دیا ہے کہ جو ہے اے میرے قوم اے میرے امت کیا تم لوگوں کے نفسوں پر تم سے زیادہ مجھ کو حق ہے یا نہیں ہے یعنی میں تمہارے پر اولاد تصرف ہوں یا نہیں ہوں سب نے کہا کیوں نہیں پیارے نبی اس اقرار کو لینے کے بعد پھر ہم نے یہ من کند مولا فاضالین مولا لیا ہے تو اس مبارک میں اس حدیث مبارک میں مولا سے ملاد وہی سرپرستی ہے امامت کا مقام ہے جب یہ اب علیہ السلام کے بارے پہ امن نے فرمایا تو خطبہ ختم ہونے کے بعد فقال عمر حت عمر نے کہا بخن بخن کا مبارک ہو مبارک ہو تیرے لے علی اے علی اسبحت مولایا آپ میرا بھی مولا ہو گیا ہے اور وہ مولا کل مومنین و ممنا اور تمام مومن مات اور عورتوں کا آپ مولا ہے آپ مولا ہوا تو اس طرح انہوں نے اس کا اقرار بھی کر دیا ہاں جی تو یہیں سے معلوم ہوتا ہے علیہ السلام جو ہے تمام امت کا مولا ہے اور یہاں اس عبارت میں مولا سمول سرپرست ہیں سرپرست امامت کے مقام کے اعلان فرمایا رسول اللہ کے بعد چنانچہ انّما ولیکم اللّہ رسول المبیا نے یہی اعلان فرماتا ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں صرف اور صرف بات اور حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ تمہارا ولی ہوں رسول تمہارا ولی ہے اور وہ حسی تم اور وہ لوگ تمہارے ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکو میں صدقہ دیتے ہیں حلکات دیتے ہیں تو تمام مفاثر لکھا یہ علی علیہ السلام یات علیہ السلام شان فضلت میں نازل ہوا ہے ہاں جی تو وہاں پر یقیناً جو ہے ولایت کو ان تین حصیوں میں منحصر فرمایا تو یقیناً جو وہ ولایت جو اللہ کو صرف اللہ کو حاصل ہے رسول کو حاصل ہے وہ اولاب تصرف اور سرپرستی تام ہے تو وہی جو ہے اس حصے کو بھی حاصل ہو رہا ہے جن حالت رقو میں چھتقہ دے دیا ہاں جی حالت حقوع میں آپ نے زخا دے دیا ورنہ جو ہے جو ولی بے معنی دوستی اور محبت مدد کرنا تو عام مومنوں کے ساتھ بھی ہے یہ ان تین حصیوں کے ساتھ خاص ہیں نہیں اس میں تو ان نما کے غلامہ لا کر انحصار کیا ہے جو ولاد منحصر ہے وہ اللہ میں ہے اولاب تصرفی سرپرست کا اور پھر رسول کو اللہ کے جن سے اور اس حسی کو بھی اللہ کے جن سے جو نماز قائم کرتی ہیں حارد رقو میں اللہ کے رکھا دیا ہے جس حصی نے توجان گرامی اس آئے ولایات کی روشنی میں یہاں پہ نے غذیر میں بھی اللہ نے آپ کی ولاد کا پھر اعلان کا حکم دیا اور روپیہ نبی نے بھی غزیر میں یہ حکم پہنچا دیا من کنت مولا فحاظ عالین مولا تو میرے دوا اللہ تعالیٰ محمد علیہ محمد کی صحیح معرفت حاصل ہونے کے خصاً مولا علیہ السلام کی ولایت پر سچا ایمان لانے نے کہ اللہ ہم سب کو تمام عسمانوں کو توحی عطاف الما عمین رب